بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قاف والقرآن المجید خوف قرآن مجید کی قسم کے تم پیغمبر ہو بل ج جی اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے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 تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ اگایا اور کھیتی کا اناج وَالنخل باسقات لها طلع اور لمبی لمبی خجور کے درخت جن کا گاوا تہ بتح ہوتا ہے رز پن لائب و احبی بلدتم نکل خوج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 وَعَادٌ وَفِرْعَونُ وَإِخْوَانُ لُوط اور عاد اور فرعون اور لوت کے بھائی وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعُ كُلُن كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ اور بن کے رہنے والے اور طبع کی قوم غرض ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری دھمکی بھی پوری ہو کر رہی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 جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتی ہیں ما يلفظ من قول إلا لديه رقیب عتید کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہ بان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے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 اور اس کا ہم نشی فرشتہ کہے گا کہ یہ آمل نامہ میرے پاس تیار ہے القیافی جہن کل حکم ہوگا کہ ہر سرکش نہ شکرے کو دوزخ میں ڈال دو معتدی جو مال میں بخل کرنے والا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 میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا تھا ما يبدل القول لدي وما أنا میرے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں یوم ترتیم مزید اس دن ہم دوزق سے پوچھیں گے کی کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے وَأُزْلِفَتِ غَيْرَ بَعِيد اور بہشت پرہزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ ان سے مطلق دور نہ ہوگی یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے من خشی بالغیب و جاء بقلب منیب جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ادخلوها بسلام لکھ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے لہم اون دینا مزید وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ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 سنا اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو چھ دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتہ آپ کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُوا أَدْبَارَ السُّجُودِ اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اسی کے نام کی تصویح کیا کرو وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيب اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُونَ جس دن لوگ ایک زور کی آواز یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہوگا نحن نحی ونمیت ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے يوم تشقق الارض عنهم صراعا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 یہ <تصفيق> لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو پس جو میرے عذاب کی دھمکی سے ڈرے اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو